بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھاونواں مکتوب مسلمانی کے حال میں میرے عزیز بھائی شمس الدین اللہ تمہارے شریف احوال کو آراستہ کرے جانو کہ مسلمانی کا حال دوسرا ہے اور بشریت کی تعریف دوسری ہے جب تک انسانی صفتیں اخلاص کے ذریعے زیر نہ ہو جائیں مسلمانی احوال کا دل سے لگاؤ نہیں ہوتا ان صفتوں کے مجموعے کا نام محقق لوگوں نے نفس رکھا ہے تم نے نفس امارہ کا نام سنا ہوگا وہ یہی تو ہے بدن اور اس کے جوڑ بند سان کی حیثیت رکھتے ہیں ان سے کسی آفت کا ڈر نہیں یہ تو ایک سواری ہے جو دین کے احکام کا بوجھ لاد کر لے جاتی ہے اس نے فرمایا ہے کہ ہم نے اپنی قدرت کی بارگاہ سے تم کو ایک سواری دی ہے اس پر سوار ہو کر دین کی راہ میں چلو جب تک وہ ٹھیک راستے پر چلتا رہے کچھ چھیڑنے کی ضرورت نہیں یہ تو احکام کی بار برداری کے لیے ہے ان کو کچھ تکلیف نہ دو مگر جب وہ دین کے راستے سے بھٹکنے کا ارادہ کریں اس وقت اپنی ریاضت کے کوڑے سے ان کو مارو تاکہ ٹھیک راستے پر آ جائیں غالب کی صفت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بدن میں سوئی چبھو چبھو کر یہ کہے کہ میں اپنے نفس کو مار رہا ہوں اور اس پر غصہ اتار رہا ہوں تو خدا کے نزدیک وہ گنہگار ہوگا بہت سے جاہل اسی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی حماقت سے اس کو ایک بڑا کام سمجھتے ہیں خبردار شریعت کی حد سے آگے نہ بڑھنا یہ ایک بڑی اچھی سواری ہے اور خدا کی امانت کا بوجھ سنبھالنے کے قابل ہے خدا کے عہد و پیمان کا بار اس کے سوا کوئی نہیں کھینچ سکتا اور اس کے سوائے عبودیت کے مقام تک کسی اور کے پہنچنے کی امید نہیں کی جا سکتی اس کی ازا رسانی کا خیال کبھی نہ کرنا یہ نفس اس کا سزاوار ہے کہ اس کو کھاڑ پھینکا جائے اور اس کا مستحق ہے کہ قہر اور غصے سے دبا دیا جائے اور چاہتا ہے کہ بشریت کی صفت اور سرکشی کے ذریعے تمہارے دین پر دھاوا بول دے اور تمہارے اسلام کی دولت کو لوٹ لے اور مصیبتوں کا دروازہ تمہارے لیے کھول دے نفس کی اس خواہش کو دبائے رکھنا اپنے دل کو اس کے فتنوں سے بچائے رکھنا اس کی بلاؤں سے اپنے ظاہر کی حفاظت کرنا پہلا فرض ہے جو خواہش نفسانی کی پیروی کرتا ہو اور اس سے لطف اٹھاتا ہو اس کو کہہ دو کہ اسلام کا نام زبان پر نہ لائے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا دعویٰ نہ کرے اللہ تعالی بہت بڑا دانا و بینا ہے دوست و دشمن کو خوب پہچانتا ہے واللہ ہو علم المفت من اور اللہ تعالی مسلحین میں کو خوب جانتا ہے ہمارے سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بالکل معصوم ہیں اپنی امت کے لوگوں کو خوب پہچانتے ہیں منغشمن جس نے ہم کو آلودہ کیا وہ ہم میں سے نہیں یعنی ہمارے دین میں سے نہیں ہے مثنوی اللہ اے سر بغفلت در نہادا بدنیا دین خود برباد دادا تیرا اندو نان او جام تاکہ تیرا از ننگ و نام آم تاکہ چرا مغرور جائے دے و گشتی تو دیوانا شدی کا لےو گشتی چوزیں گلخن بداں گلشن رسیدی ہمیں انگارکین گلخن ندی دی اے غفلت میں سر جھکائے ہوئے انسان ہوشیار ہو جا تو نے دنیا کے ایوز دین کو برباد کر دیا ہے تجھ کو روٹی کپڑے کا غم کب تک رہے گا اور تجھ کو نیک نامی اور بدنامی کی فکر کب تک ستاتی رہے گی کیوں شیطان کی جگہ غرور میں مبتلا ہو گیا ہے تو دیوانہ اور پاگل ہے جب تو اس آگ کی بھٹی کو چھوڑ کر اس چمنستانے چمنستان لطافت میں پہنچ جائے گا تو ایسا معلوم ہوگا کہ یہ بھٹی کبھی دیکھی ہی نہ تھی سارے جہان کا لشکر دو قطاروں میں بٹا ہوا ہے ایک خدا کا لشکر اور ایک شیطان کا لشکر اب تم غور سے اچھی طرح دیکھو کہ تم کس گروہ میں شامل ہو اسی جہان سے دو راستے نکلے ہیں لوگ ایک زمانے سے اس آیت کے حکم پر چل رہے ہیں فریق فل جنتی و فری قن فل سعیر ایک جماعت جنت اور ایک جماعت دوزخ میں ہے لیکن قیامت میں اس کا حال ظاہر ہوگا بہت دنوں سے بہشت تو دوزخ کا راستہ کھول دیا گیا ہے اور لوگ اس پر چل بھی رہے ہیں قیامت کے دن کو بہشت یا دوزخ میں جانے کا حکم سنانے کی ایک کچہری سمجھو لیکن راستہ چلنے کا تعلق اسی عالم سے ہے جو شخص دنیا میں دوزخ کے راستے پر چلا ہے وہ اگر قیامت میں چاہے کہ بہشت کا راستہ اختیار کرے تو اس کو اس کی اجازت نہ ہوگی اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے قید خانے میں بند کر دیا جائے گا اور حسرت و افسوس کے کوڑے کی مار اس کے دل اور آنکھوں پر ہمیشہ پڑتی رہے گی اس بھید کے متعلق کہا ہے مصنوعی یقیرا خواہ تا در رہنا فلک رد باش تا در چہ ندان رانی دو گیتی را جوید ہر کے مردست ی راجو یدا او کی ہر دو گرد است بہشت آدم بدو گندم است تو اش بفروش گر کارت فتدست ایک ہی جستجو کر تاکہ راستے میں پڑا نہ رہ جائے آسمان کی طرف اڑ تاکہ کنویں میں نہ گر جائے جو بہادر ہے وہ دونوں جہان پر لات مارتا ہے وہ ایک ہی کو تلاش کرتا ہے کیونکہ یہ دونوں جہان اس کی نگاہوں میں گرد کے برابر ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے دو گہوں کے ایوز بہشت بیچ ڈالی اگر تجھے بھی کوئی کام کرنا ہے تو تو اس کو بیچ ڈال اے بھائی محققوں کا کہنا ہے کہ اس جہان کے پہچاننے میں لوگوں نے غفلت کی ہے اگر اس سرائے کا ایک ذر بھی اپنے پیدا ہونے کا بھید تم پر ایک ذرہ بھی اپنے پیدا ہونے کا بھید تم پر کھول دے اور تم سے محبت کرنے لگے تو تمہاری نظروں میں اس قدر پیار اور بزرگی ہو کہ آٹھوں بہشت تمہاری غلامی کرنے لگیں اور لوگ جھگڑوں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس کی قدر آخر ان کو معلوم ہوگی مگر اس وقت جب کام ہاتھ سے نکل چکا ہوگا اس وقت مصیبت اور حسرت کے سوا کچھ بنائے نہ بنے گی مصنوعی زند انگشت تو دیدہ برکند زند بخواری دیدہ بر رہ افغند زدد اسیر را بسد درد و ندامت بدو زخمی برند اندر قیامت چنی گویا کہ از دیدہ چہ مقصود ناخواہم دید بے دیدار مابود ایک قیدی کو بڑی ذلت اور مصیبت کے ساتھ قیامت کے دن دوزخ میں لے جائیں گے تو وہ انگلی سے اپنی آنکھیں نکال کر نفرت کے ساتھ راستے میں پھینک دے گا اور کہے گا کہ ایسی آنکھوں سے کیا فائدہ جب معبود کا دیدار ہی نہیں تو میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتا بارگاہ خداوندی سے یہ خطاب آ رہا ہے کہ اس عالم میں دل نہ لگاؤ یہ دولت کبھی نہیں مل سکتی تم, تم اپنا وقت برباد کرتے رہے روز پانچ وقت ہمارے ڈھنڈورا پیٹنے والے تم کو ہماری درگاہ میں بلاتے ہیں اور تم حیا السولاد اور حیاء الفلاح کی آواز نہیں سنتے اور اس دولت سے محروم رہے ہم نے تمہارے لیے خوش نصیبی کے دروازے بند کر دیے ہیں اگر زمین و آسمان سب مل کر خون روتے رہیں اس تمنا میں کہ ایک دفعہ بھی ہم کو اجازت ملتی کہ ہم ایک رکو یا کوئی سجدہ ادا کرتے تو ہرگز وہ یہ دولت نہ پا سکیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ محروم ہی رہیں گے رہبت دنیا و بقیت العاملفی عنا قہم دنیا تو گزر گئی اب تو صرف دنیا کا کام تمہارے گردنوں پر باقی رہ گئے ایک عارف نے کہا ہے کہ جب تک بہیشت کی رشوت کا وعدہ نہ کیا جائے کوئی خدا کی پرستش اور بندگی نہیں کرتا اور جب تک ساتوں جہنم سے ڈرایا دھمکایا نہ جائے گناہوں سے باز نہیں آتا یہ اس بات کی علامت ہے کہ شہنشاہ توحید نے اس کے دل کے ساتھ محبت کا رشتہ اب تک قائم رکھا ہے دیکھو مثال کے طور پر اگر رضوان, رضوان آٹھوں بہشت لیے تمہارے دروازے پر آئے اور تم کو اختیار دے کے چاہے دو رکات نماز شرائط و آداب کے ساتھ پڑھو چاہے بے حساب و کتاب بہشت کے محل میں چلے جاؤ تو توحید کا حق تو یہ ہے کہ تم دو رکات نماز پڑھنا ہی پسند کرو تاکہ بہشت پر تمہارا بڑا احسان رہ جائے اور وہ خود تمہارے پاس پہنچ جائے ایک ہمت والے نے کہا ہے شیر گوہر ہائے تو برجانے ما است نام تو خود سے جان و دل است ذکر تو آسائش ارکان ما است عقل چوشد بندے درگاہ تو شاہ جہان خادم و در ما است جب تیرے عشق کا موتی ہمارے دل کے خزانے میں ہے تیری بلاؤں کا بوجھ ہماری جان پر ہے تیرا نام ہماری جان اور دل کا غم گسار ہے تیری یاد ہمارے عناصر زندگی کو سکون پہنچاتی ہے جب ہماری عقل تیرے دربار کی غلام بن گئی تو دنیا کا بادشاہ بھی ہمارا دربان و خادم ہے یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ قسمت سولا تو بینی و بین آبدی نصفینی غلف ہے علی بنسف ابدی نماز دو حصوں میں بانٹ دی گئی ہے آدھی ہمارے لیے اور آدھی ہمارے بندے کے لیے بہشت میں کہاں پا سکتے ہو یہ دولت سو اے نماز کے حاصل سوائے نماز کے یہ دولت سوائے نماز کے حاصل نہیں ہو سکتی اس خاکی سرشت کے لیے اس سے بڑھ کر کون سی دولت ہو سکتی ہے کہ آدھی ہمارے لیے اور آدھی ہمارے بندے کے لیے نماز میں جو حمد اور تعریف ہے وہ ہمارے لیے ہے اور حاجت و نیاز پیش کرنے کا جہاں تک تعلق ہے وہ تیرے لیے ہے اور تیرا حق ہے جب تو نے ہمارا حق بڑی خوشی اور حب دلی کے ساتھ ادا کیا تو تیری دعا اور گڑ گڑانے کا جو مقصد ہے ہم اس کو پورا کر دیں گے اگر نماز کی عزت کی قدر تم پہچانتے پہچانے ہوتے تو بہشت کا لالچ نہ کرتے اور اگر تم نماز کی سواری پر سوار ہوئے ہوتے تو اتنی بے خبری ہوتی کہ دوزخ کے عذاب کی کوئی حص نہ ہوتی بہشت کی نعمت پر ناز کرنا اور عذاب دوزخ سے ڈرنا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ظاہر ہوتا ہے ان نہ عہد کم في دخلا فصولی فن نہ ہو و رب ہو بی جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا رب اس کو نجات دیتا ہے اور اس کا رب اس کو اور قبلے اس کے اور قبلے کے درمیان میں ہوتا ہے عقل کی تمام بزرگیوں کو آگ میں جھونک دینا چاہیے سمجھ اور انسانی احساس کے ٹکڑے کر ڈالو جب کہیں اس حدیث کے مطلب تک پہنچ سکو گے رب ہو ہو و بین الق اس کا رب اس کے اور اس کے قبلے کے بیچ میں ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے مذاکروں کے دفتر کی نہیں اور یہ فتوی ان الفاظ میں اس کی تائید یہ فتویٰ ان الفاظ میں اس کی تائید کرتا ہے منع مسجد فہو زر ال و حقن علمور یقرمہ زہرا جو شخص مسجد میں داخل ہوا وہ خدا کی زیارت کرنے والا ہے جس کی زیارت کی جاتی ہے اس پر یہ ضروری ہے کہ زیارت کرنے والے پر بخشش اور کرم فرمائے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے ہماری راہ میں سچائی کے ساتھ قدم رکھا ہو اور ہم نے اپنے اکرام اور بخشش سے اس کو نوازا نہ ہو لیکن ہمارے ساتھ کسی کو لین دین کا دعویٰ نہ کرنا چاہیے جس شخص کو تم نماز کے وقتوں میں بازار میں چلتے پھرتے دیکھو اس کی ذلت اور بد پر ماتم کرو اس کو اجازت ہی نہیں دی گئی ہے اور وہ نمازیوں کی صف سے نکال دیا گیا ہے اے بھائی اگلے لوگوں کی زندگی ایسی تھی اور ہم لوگوں کی عمر میں کھیل تماشے میں گزر رہی ہے کل قیامت کے دن اس صدیقوں کا, ان صدیقوں کا ایک ایک رواں مرتبے میں ایک ہزار عالم کے برابر ہوگا اور ہمارے جیسے لاکھوں ایک تنکے کے برابری بھی نہ کر سکیں گے جتنے بیدار بخت ہیں سبوں کو ہمارے دین و مذہب کا ماتم ہے اور ہم لوگوں کو دن رات اسی کی فکر ہے کہ کیا کھائیں اور کیا پہنیں اس پرفریب دنیا میں یوں ہی غفلت میں مر جاؤ گے اور قیامت میں یہی حسرتیں لیے قبروں قبر سے اٹھو گے شعر ازیں کافر کے مارا در دست مسلم در جہان کم تر دست یہ نفس کافر جو ہماری فطرت میں موجود ہے حقیقی مسلمان دنیا میں اس کی وجہ سے بہت کم پائے جاتے ہیں یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن عید کے موقع پر حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ اب سیاہ کپڑے پہنے ہوئے رو رہے ہیں لوگوں نے ان سے کہا کہ آج کا دن اور یہ کالا کپڑا آپ کی یہ حالت کیوں ہے آپ نے فرمایا ایک جہان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آج نئے کپڑے پہنے ہوئے کھیل تماشے میں مصروف ہیں اور کسی کو خدا کی خبر نہیں میں آج ان لوگوں کی بد پر ماتم کر رہا ہوں اور ان کی غفلت پر رو رہا ہوں اے بھائی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو اور خدا کی معرفت کا دروازہ اپنے اوپر بند کر چکے ہو اور اپنی عادت اور خواہشات پر جمے ہوئے ہو قابل قدر زندگی تم نے برباد کر ڈالی کسی دن بھی زندگی کا پھل تم نے نہیں چکھا بے وفائی اور نامصفیٰ کے ساتھ تمہارا نامصفی کے ساتھ تمہارا میل جول ہے اور گناہوں اور نافرمانیوں سے تم نے محبت کی ہے اے بھائی یقین کر لو کہ جب تک ان گمراہیوں کی محبت کا لباس اتار کر نہ پھینک دو گے دین کی پوشاک تمہیں نہیں پہنائی جائے گی اور جب تک اس نفس کو جس نے خواہشات میں پھنسا رکھا ہے دشمن نہ سمجھ لوگے دین کے چہرے کی آب و تاب ہرگز نہ دیکھ سکو گے اور جب تک یہ کھیل جو شیطان کے ساتھ کھیل رہے ہو اٹھانا نہ پھینکو گے لائے اللہ کا جلوہ نظر نہ آئے گا اور جب تک دنیا کی طرف سے انجان نہ بن جاؤ گے صدیقوں کا راستہ نہ پا سکو گے مصنوعی ابراہیم بت بر زمین زن نفس از لا احب العفلین زن دری رہ صد ہزاراں سرچو گویست چہ جائے کاروبار و گفتگویست براہ عاشقاں در نہے قدم تو چہ باشی اس سگے در راہ کم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بتوں کو زمین پر پٹک دے میں ڈوبنے والوں کو دوست نہیں رکھتا کا دم مار اس راستے میں ہزاروں سر گیند کی طرح مارے مارے پھر رہے ہیں یہ لمبی لمبی باتیں کرنے اور ڈینگ مارنے کی وجہ سے نہیں عاشقوں کے راستے میں چل کھڑا ہو کیا اس راہ میں تو ایک کتے سے بھی کم رہ جائے گا اے بھائی جس نے تم کو فرشتوں سے سجدہ کرایا اور آسمان والے کو تمہارا دشمن بنا دیا اس نے ایک بہت بڑا کام تمہارے سپرد کر دیا ہے یقیناً اس گندی اور کسیف مٹی کے اندر کوئی پاک اور روشن مقصد چھپا ہوا ہے کہ فرشتوں کی عقلیں اور انسان کی سمجھ ان اسرار کے دریافت کرنے سے آجز ہے جب اس مقصد کی کرن پھوٹنے لگتی ہے تو آسمان پریشان اور فرشتے چکر میں پڑ جاتے ہیں اس کو آجزی انکساری اور اس کو اقرار درماندگی کرنا واجب و لازم ہوگا حضرت خواجہ تار رحمت اللہ علیہ نے اسی طرح اشارہ کیا ہے مصنوعی فرشتہ گر بین جوہرے تو دیگر رہ سجدہ آرد بر درے تو نہ مسجود ملائک جوہر تست نہ تاجے اس خلافت بر سرے تست خلیفہ زادہ گلخن رہا کن بگلشن شو گدا رہا کن بمصر مصر اندر برائے تست شاہی تچوں یوسف چرا در چاہی اگر تمہاری حقیقت انسانی کو فرشتے دیکھ لیں تو دوسرے طریقے سے تمہارے دروازے پر سجدہ کریں کیا تم کو فرشتوں سے سجدہ نہیں کرایا گیا کیا خلافت کا تاج تمہارے سر پر نہیں رکھا گیا تم خلیفہ کی اولاد ہو اس آگ کی بھٹی کو چھوڑ دو جنت میں آ جاؤ اور فقیروں کا مزاج ترک کر دو مصر کی بادشاہت تمہارے لیے ہے تم کیوں یوسف کی طرح کنویں میں پڑے ہوئے ہو من ہو بدہ او و ہی اسی سے ابتدا ہوئی اور اسی کی طرف لوٹنا ہے اسی بھیت کو ظاہر کرتا ہے جو لوگ معانی کے سمجھنے والے ہیں ان کے نزدیک جب تمہاری ابتدا اسی سے ہے تو بغیر اس کے وجود تمہارا نہیں ہو سکتا اور جب تمہاری انتہا اسی تک ہے تو تم سوائے اس کے اور کہیں جا بھی نہیں سکتے لا الہ الا اللہ کا تعلق عالم متناہی سے ہے اس سے ایک ذرعے کے برابر کوئی چیز جدا نہیں ہو سکتی اور نہ کسی دوسری چیز کے ساتھ مل سکتی ہے جب اسی سے ابتدا ہوئی تو انتہا بھی یقینی اسی تک ہوگی تو جدا ہونے اور ملنے کا ذکر آنے جانے کی باتیں ظاہری ہیں اور یہ بڑی لمبی کہانی ہے اس کے بیان کرنے سے بچنا ہی بہتر ہے حضرت خواجہ تار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مستوی دری اندیش ابودم سالہمن، من بسے معلوم کردن کردم ہالح من ہما گر پس رد او گر پیشوائند دری ہے رد برابر می نمائند کسے آگاہ نہم اسر, اسر تاب ماہی بے سر رشتہ ای را رجیتم ندیدم نہ باز جسیتم مگر این راز درے اسرار سستنی نیست میں سوچ میں برسوں پڑا رہا اور بڑے بڑے احوال میں نے معلوم کیے جتنے بھی پیچھے چلنے والے یا آگے چلنے والے ہیں سب حیرت میں برابر نظر آتے ہیں کوئی بھی اسرار خداوندی سے آگاہ نہیں ہے عرش سے فرش تک ہم سب اسی حیرت کی قید میں اسیر ہیں ہم نے بہت کچھ اس راز کا سرہ تلاش کیا لیکن ایک عمر تلاش کرنے کے بعد بھی نہ پا سکے لیکن یہ راز یہاں کھولنے کے لائق نہیں ہے اس راز کے موتی اس جگہ پر, پر, پر پروئے نہیں جا سکتے وسلام